تجارت میں نفع کی حد کیا ہے اس میں دیکھیے شرن نے کوئی فیصد تو مقرر نہیں کی لیکن عرف کیا کہتا اس لیے ہمارے فقا نے اس کو عرف پر حمل کیا مثلا آج کل چینی کیا بھاؤ بک رہی ہے فرض کیجئے بائیس روپے سیر ہے اور کوئی پچیس روپے شیر بیچنے لگ جائے غلط کر رہا ہے اس لیے کہ سب آج جانتے ہیں کہ یہ بائیس روپے کلو ہے یہ زیادتی ہوگی سمجھے جو بھی عرف ہے کہ فلاں چیز عرف میں کتنے کی ہوگی اس عرف ہی کو اس میں دخل ہے اور ظاہر ہے کہ جو عرف ہے اس سے زیادہ کوئی لے گا تو ظاہر ہے کوئی خریدنے والا بھی اس سے نہیں خریدے گا اور رواج کو چھوڑ کر عرف کو چھوڑ کر کوئی زیادتی کرے یہ عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے